اور بولے اس قوم کے سردار جنہوہے نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا اور ہم نے انہین دنا کی زندگ میں چاہ دیا کہ یہ تو ناؤ مگر جیسا آدمی جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے